آگے شاد فرمایا ان نمس صدک صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مستحق صرف فقراء ہیں فقراء سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں بلکہ فقراء سے مراد وہ شرعی مستحق ہے کہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں اس کی تعریف ابھی آخر میں ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں والمساکین اور مسکین لوگ ولعاملین علیہ اور زکوٰۃ کے عاملین اس زمانے میں اسلام نے بیت المال کا نظام مقرر کیا اور زکوٰۃ لینے والے مقرر فرمائے تو جو زکوٰۃ لینے کے لیے گورنمنٹ اسلامیہ کی طرف سے آئیں ان کی تنخواہیں اس زکات سے دی جا سکتی ہیں العاملین علیہ فی زمانہ بیت المال کا جو نظام ہے اس میں کوئی شرعی تقاضے ملحوظ نہیں رکھے جاتے بلکہ ہمارے یہاں جو نظام جسے کہا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم جمع ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ سود بھی جمع کرتے ہیں مثلاً بینک کی یہاں جو رقم جمع ہوتی ہے بینک اس رقم سے زکات کاٹ لیتی ہے رمضان میں لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں یعنی وہ اکاؤنٹس جن پر سود لگایا جاتا ہے بینک اصل رقم سے زکات نہیں کاٹتی جو سود کی رقم ہے جو اس پر اضافہ ہوا ہے اس میں سے زکات کاٹتی ہے اور وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر تو ہمارا حق ہی نہیں ہے تو لہذا بینک کی زکات کاٹنے سے زکات ادا ہوتی نہیں ہے اور ایسے اکاؤنٹ میں جس کے اندر سود کی رقم کا اضافہ ہوتا ہے ایسے اکاؤنٹ میں بینک میں رقم رکھنا ہی درست نہیں ہے فی زمانہ بیت المال کا نظام موجود نہیں والفتی قلوب اور ان لوگوں کو زکات دو جو ہیں تو کافر مگر ان کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہے تو ایسے کافر کہ جو اسلام کی طرف مائل ہونے لگے ہیں تو ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ابتدائی اسلام میں زکات دینے کی اجازت تھی پھر بعد میں منع کر دیا گیا اب کسی غیر مسلم کو زکوت نہیں دے سکتے وہ فر اور غلام آزاد کرنے میں غلام آزاد کرنے میں زکات دینے کی یہ معنی ہے کہ ایک غلام ہو اس کا آقا اس سے یہ کہے کہ تو اتنی رقم مجھے کہیں سے لا دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا تو اس غلام کو ہم نے زکات میں وہ رقم دے دی اس طرح وہ رقم آگے دے کر آزاد ہو گیا لیکن فی زمانہ اب غلامی کا رواج نہیں والغارمین اور مقروض ایسا شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس موجود جو مال ہے اس سے کئی گنا زیادہ قرضہ ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے زکات دی جا سکتی ہے وفی سبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں یعنی مجاہدین کو زکات دی جائے وبن سبیر اور مسافروں کو زکات دی جائے فری من مین اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقررہ شدہ ہے اللہ علیم الحکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے زکوٰۃ کا مستحق فی زمانہ وہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی نہ ہو اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت بھی نہ ہو مثلاً تقریبا دس ہزار یا گیارہ ہزار اندازن اس کی قیمت بنتی ہے آپ معلوم کر لیجیے گا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت فی زمانہ کیا ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی بھی نہیں لیکن اس کے پاس سونا ہے یا روپے پیسے ہیں جن کی مالیت یا مال تجارت ہے جس کی مالیت دس ہزار یا گیارہ ہزار تک ہوتی ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے اسے زکاط ہم نہیں دے سکتے اس کے علاوہ اتنی رقم بھی نہیں ساڑھے باون تو لگ چاندی بھی نہیں مگر اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات سے زائد چیزیں ہیں مثلا ایک اسکوٹر ہے وہ تو اس کی ضرورت کی ہے اور دوسری سکوٹر اس کی ضرورت سے زائد ہے تو اب ایسے شخص کو زکوت نہیں دی جا سکتی چونکہ شرع قاعدہ یہ ہے زکات کے مستحق غربت کے نچلے طبقے میں جو لوگ ہیں وہ مستحق ہیں تو جس کے پاس دو اسکوٹر ہیں اور وہ زکوٰۃ مانگتا ہے تو اپنی ایک اسکوٹر بیچ کر پہلے اسے خرچ کر دیں اور اس کے بعد پھر ضرورت ہو تو وہ زکات اسے دی جا سکتی ہے لیکن زکات دینا اور چیز ہے اور زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا اور چیز ہے ایسے شخص کو جس کے پاس ساڑھے باون تو والا چاندی نہ ہو اس کی رقم نہ ہو اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان نہ ہو ایسے شخص کو زکات تو دی جا سکتی ہے مگر زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا جسے ہم بھیک مانگنا کہتے ہیں یہ اسی کے لیے جائز ہے کہ جس کے لیے کھانے کے لیے نہ ہو یہ پہننے کے لیے نہ ہو یہ رہنے کے لیے گھر نہ ہو روڈ پر ہو ایسے لوگ حدیث پاک میں انہیں سوال کرنے کی اجازت دی گئی باقی کسی کے لیے سوال کرنا وہ ہرگز ہرگز درست نہیں ہے اور ایسا شخص جو ناجائز طور پر سوال کرتا ہے حدیث پاک میں اسے حرام قرار دیا گیا زکوط کے دیگر مسائل سیکھنے کے لیے باہر شریعت کا پانچواں حصہ اس کا مطالعہ کیجئے یہ کتاب کا نام ہے باہر شریعت اور اس کے علاوہ علماء کی دیگر کتابیں بھی موجود ہیں اور اگر کسی مسئلے میں الجھن ہو تو کسی مستند مفتی سے رجوع کیا جا سکتا ہے یہ کیسٹ انوکھی تجارت بھی سننا انتہائی مفید ہے ومنہ لدین نبیہ اور ان میں سے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ایزاں دیتے ہیں و یقول ہوا ازون اور وہ بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے ازون کان کو کہتے ہیں عربوں میں یہ معاملہ تھا کہ جو کان کا کچا ہو ہر بات سن کر یقین کر لیتا ہو تو اسے کہتے یہ تو کان ہے سن لیتا ہے یقین کر لیتا ہے چونکہ منافقین اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا وہ اس کو نہیں مانتے تھے تو اس وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں حضور مان لیتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ناؤز میں مزال اور مومنین تو ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا قل اے محبوب آ فرمائیے ازون و خی تمہارے لیے بہتری کا کان ہو یعنی میں جو خاموشی اختیار کرتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہترییاں ہیں اگر میں ناراضگی کا اظہار کر دوں اور تمہاری گرفت کرنا شروع کر دوں اپنے علم کے مطابق تو تمہارا زمین پر چلنا پھرنا محال ہو جائے تو تمہیں مہلت دی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو تمام باتوں کو ہیں لیکن پسند ان باتوں کو فرماتے ہیں جس جو باتیں مومنوں کی باتیں ہوں یو باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ یو مینو اور مومنوں کا یقین رکھتے ہیں جب مومن کوئی بات کرتے ہیں تو حضور ان پر یقین رکھتے ہیں اور منافقین جب باتیں کرتے ہیں تو حضور خاموشی اختیار کر دیتے ہیں مسلحت کی وجہ سے وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور رحمت الدین آمن اور آپ فرما دیجیے کہ میں تم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہوں يؤذون رسول اللہ لہم آگاب علیم اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو بے ادبی کر کے ازیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے یا شلیف نب اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں لی تاکہ وہ تمہیں راضی کر دیں اور تمہیں بیوقوف بنا سکیں اور یہ ثابت کر سکے کہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اگر حضور سے محبت کرتے ہوتے تو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے بے ادبی نہ کرتے کہ جسے محبت ہوتی ہے اس کی زبان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ رسول احق آحق این یور ان قانو مؤمنین اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ان کی سادشوں کو جانتا ہے علم یعلمو نہ جانا ان شاد رسول بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے لہو نارا جہنم خالدن فیح پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اس میں وہ رہے گا را لکل خزین یہی بڑی رسوائی ہے یا حضر المنافک منافق ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم صورت کہ ان پر کوئی سورت نازل نہ کر دی جائے انہیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی سورت نازل ہو گئی اور ہمارے حالات کو بتا دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا تو نب بھی اوہم فی ایسی صورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دے اس سے وہ ڈرتے ہیں بڑی عجیب بات ہے جب اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور یہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اللہ ہمارے دلوں کے حال کو لوگوں پر ظاہر نہ کر دے تو ہم تو رسوا ہو جائیں گے پھر اپنے دل کی اصلاح کیوں نہیں کرتے اور اپنے دل کو اشکے رسول سے معمور کیوں نہیں کرتے قول محبوب آپ فرمائیے مذاق اڑاتے رہو اپنی مستی میں مست رہو گناہ کرتے رہو تم اپنا انجام دیکھ لو گے بطور تمبی فرمایا گیا ان اللہ مخرجمات بے شک اللہ تعالی اس بات کو ظاہر فرما دے گا جس بات کے اظہار سے تم ڈرتے ہو اور آخر کار وہی ہوا منافقوں کے نفاق کو اللہ تعالی نے ظاہر فرما دیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بے ادبی کرتے ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا والن سا التا ہوں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم نے ایسا کیوں کہا ل ان نما کن خود نل تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی حسی مذاق کر رہے تھے دل سے ہم نے یہ بات نہیں کہی ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے ایسے ہی باتیں کر رہے تھے اگر دل میں حضور کی تعظیم ہو توقیر ہو تو بندہ ایسا جملہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو بولنا تو دور کی بات ہے کل اے محبوب آپ فرمائیے اب اللہ وہ آیاتی ہی وہ رسولی ہی تم او کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو ان کا مذاق اڑاتے ہو لا تا بہانے نہ بناؤ قد کفر تم باد تم ایمان لانے کے باوجود کافر ہو گئے کہ حضور کی ادناسی بے ادبی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے واقع اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو راستے میں اکثر منافقین تو غزوہ تبوک میں نہ آئے کچھ منافقین ساتھ آ گئے تھے. تو وہ راستے میں اس طرح مذاکن کہہ رہے تھے یہ نبی علیہ السلام کا یہ خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے نوودب اللہ مزالب یہ تو بڑی دور کی باتیں کرتے ہیں اس طرح حضور نے جو پیشنگوئیاں اور آپ نے غیب کی خبریں جو بتائی تھیں اس کا انہوں نے مذاق اڑایا اس پر یہ آیت قریبا نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے توبہ کر لی اور کچھ اپنے اس گناہ پر قائم دائم رہے اشاط فرمایا ان ناف ان تو اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے اسے معاف کریں گے جس نے توبہ کر لی اور سچے وہ مومن بن گئے نعذب تو ان نہ کانو مجرمین تو ہم ایک گروہ کو عذاب دیں گے وہ گروہ جس نے توبہ نہیں کی اس وجہ سے کہ وہ گناہگار تھے حضور کی بے ادبی کرنے والے تھے اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء تمام صاحب کرام تمام اولیاء کی تعظیم و توقیر ہم سب کو نصیب فرمائے